لوگ یہ سمجھے بھئی امام کی اتباع کرنی چاہیے ہماری اتحیات آدھی ہوئی اور امام ہے بہت تیز رفتہ اس نے پوری کر کے کھڑی ہو گئی تو آپ عقل سے یہ سوچیں گے کہ امام کے مطابق کرنی چاہیے امام کا ساتھ دینا چاہیے امام کا ساتھ دینا اسی طرح ہے کہ جب امام نے اتحیات پڑھی تو آپ بھی پوری اطہیات پڑھ اگرچہ امام کھڑے ہو کر رکو میں چلا جائے فرض کیجئے اتنا تیز اسپیڈ والا امام کہ آپ کے اتیات پڑھنے کو کھڑا ہو جائے کھڑا ہونے کے بعد رکو میں بھی چلا آ جائے تب بھی آپ کو اطحیات مکمل کر کے کھڑے ہوں اگر فرض کیجئے جماعت رکو میں چلے گی تو کھڑے ہونے کے بعد اب رکو کریں اگر اتحیات کا کوئی ایک جملہ بھی آپ نے جان کر کے ترک کر دیا تو امام اعظم احمو رضی اللہ لانو کا فتویٰ یہ ہے کہ اتحیات کا ایک ایک جملہ جو ہے یہ واجب ہے واجب ترک ہونے کی وجہ سے نماز واجب العیادہ ہوگی سلام جی سلام ہاں یہ ٹھیک ہے نا دیکھیے امام اگر سلام پھیر لے اور اطہیات کا کوئی ایک دو جملے باقی ہیں تو اس وقت بھی اتہیات مکمل کر لیں دعا چھوڑ دیں اس کے بعد امام کے ساتھ سلام پھیر لیں یا امام سے کچھ بعد میں سلام پھیر لیں جی نہیں درو شریف تو آپ ایک بھی درو شریف اگر آپ نے پڑھ لیا دو چھوڑ دیں ہو جائے گی نماز آپ ٹھیک ہے جی بہت سارے امام بہت زیادہ اسپیڈ میں چلتے ہیں نا اگر آپ دیکھتے ہیں کہ بھائی وہ اتنی زیادہ اسپیڈ میں پڑھ رہا ہے تو آپ اگر اس امام کے پیچھے نماز پڑھیں تو اس کو سمجھائیے بھائی یہ تیز گام مت چلائیے آپ نارمل پڑھیں گے سب لوگ جو ہے وہ اطیات پڑھ بل فرض ایسے امام سے آپ کا واسطہ پڑ جائے تو کم سے کم اتنے کلے میں پڑھنا سنت ہے اللہ عمہ صلی سعیدینا محمد محمدین وہ آلے ہی تب بھی نماز ہو جائے گی اور سنت ادا ہو جائے گی ٹھیک تو دو درود نہیں پڑھ سکتے تو ایک پڑھ لیں تو اس طریقے سے آپ کی نماز میں کوئی خلل نہیں آئے گا